السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خطاب فرما رہے ہیں فضیلۃ الشیخ مولانا محمد یوزوف انصاری صاحب بابق شیریں جناح کالونی کراچی مورخہ بارہ جنوری سن دو آٹھ موضوع ہے اسلام کی خوبیاں یاد رکھیے اسلامی کیفٹوں کا مرکز منظور من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ ولین صدری ویسر لی امری ہم تو ثنا تاریخ و توصیف کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزوار ہے جو خالق کائنات ہے جو مالک ارض و سما ہے اور جو ذات ہے کل الشعین قدیر ہے اور جس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہم اسی اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ لالعالمین تو ہم مسلمانوں کے ذریعے اور اپنے فرشتوں کے ذریعے بھی درود و سلام کے بے شمار پھول نشا پر فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ذاتی عقدس پر اللّہ مسلم وسلم و بارک علیہ <sniffles> آپ کا یہ پروگرام جو آج بہت جلد بازی میں رکھا گیا اور جب سے میں پاکستان میں آیا ہوں تب سے یہ یہ ایک طویل فہرست ہے ہمارے پاس یہ آپ کی محبت اور آپ کی اجزیت کا نتیجہ ہے شیخ دامانوی صاحب کا حکم تھا اس لیے مجھے ان کا حکم میں کاٹ نہیں سکتا تھا اس لیے میں آپ کو یہ پروگرام دیا جبکہ اس وقت میں اس پوزیشن میں ہوں کہ ابھی عشاء کے بعد فوراً میرا ایک دوسری جگہ بھی پروگرام ہے اورنگی ٹاؤن میں اس لیے میں بہت جلدی یہاں سے نکلنا بھی چاہوں گا مناسب ہے چند بنیادی باتیں جس کی آج ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے میں ان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے زیادہ وقت کے لیے کیونکہ یہاں سے اورنگی ٹاؤن کا بھی وقت کم سے کم ڈیڑھ دو گھنٹے کا وقت تو یہاں سے لگے گا ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہماری زبان سے نکلے وہ حق ہو اور سننے والوں اور کہنے والوں سبھی کو اس پر عمل کی پوری پوری توفیق خطاب ہوگا بہت چھوٹی سی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے محمد الرسول اللہ والذین لذی نما ہوا شدا و الکفاری میں پوری اس آیت کی طرف نہیں چل پا رہا ہوں صرف میں نے جو ٹکڑا جو کلمہ طیبہ کا دوسرا جو اس کا ایک جز بھی ہے محمد الرسول اللہ بس اسی پر مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں اس کا سلیس ترجمہ تو یہی ہوا اردو میں محمد اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس میں آپ کی دو حیثیتیں بتا دی گئی ہیں محمد ابن عبداللہ اور دوسری حیثیت محمد الرسول پہلی یہ کہ آپ کا نام بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے محمد اور دوسرا یہ کہ آپ کا عہدہ بتلا دیا گیا ہے کہ آپ کس عہدے پر فائز ہیں رسول اور تیسری چیز اس میں یہ بھی بتا دی گئی ہے کہ یہ عہدہ دیا کس نے اس منصب پر فائز کس نے کیا ہے اللہ کے رسول ہے کسی کو بزرگ مان لینا یا بڑا مان لینا یہ اس کی قابلیت اور اس کے علم پر دلالت کرتا ہے لیکن ہم جس کو بزرگ بنا رہے ہیں یا مان رہے ہیں ہمارے تجربے غلط بھی ہو سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم چاروں اماموں کی قدر کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کو اس عہدے پر ان کو امامت کے اس درجے پر اللہ نے نہیں بٹھایا ہے بلکہ ہم نے اور آپ نے یہ تصور کر کے کہ یہ علم کے بہت ہی زیادہ مایا ناز علم کے اندر بہت ہی زیادہ ممتاز رہے اس لیے ہم نے ان کو سمجھ لیا ہے کہ یہ علم کے شہ سوار ہیں اور انسان جس کو بڑا مان لے یا سمجھ لے تو یہ انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جس کو بڑا مان رہا ہے وہ حقیقت میں بڑا ہے یا نہیں لیکن جس کو اللہ بڑا بنائے اس سے غلطی ممکن نہیں ہے بزرگوں کو بڑا ہم نے اور آپ نے بنایا لیکن محمد رسول اللہ کو اس عہدے پر فائز اللہ نے کیا محمد اللہ کے رسول ہے. اور قرآن نے دوسری جگہ کہا ماح کمر رسول فخضو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو یہاں بن حیث رسول ماتا کمر رسول رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جن کاموں سے روکیں اس سے رک جاؤ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من جب تمہیں کچھ دیں تو غالباً آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت مغیث کا اور بریرہ کا حضرت بریرہ پہلے آزاد کر دی گئیں تو انہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور دوسرا ہم دوسرا نکاح کریں گے دوسری جگہ رہیں گے دوسری شادی کریں گے شریعت میں اجازت دی تھی اگر بیوی بی پہلے آزاد ہو جائے شوہر اور بیوی بی دونوں غلام ہو اور بیوی بی پہلے آزاد ہو جائے تو وہ چاہے تو اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہے یا دوسرا نکاح تو وہ اپنے شوہر مغیس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی لیکن مغیس ان کی محبت میں پاگل تھے اور ان کی محبت میں دیوانے تھے جہاں بریرا جا رہی ہیں مغیس انہی کے پیچھے پیچھے چکر لگا رہے ہیں بلکہ بخاری کے الفاظ تو یہاں ہی بریرا وہی جہاں بریرا وہیں مغیش تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو بریرا کو مشورہ دیں کہ مغیش کی, کی اس محبت کو دیکھ کر وہ مغیش کو نہ چھوڑے آئے بریدہ کیا تو نہیں دیکھ رہی ہے اور چلی جا رہی ہے جہاں تا رہی ہے مغیش تیرے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں ایسا پیار کرنے والا ایسی محبت کرنے والا تجھے کوئی ملے گا بریرا کہتی کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کہا کہ یہی کہ تم مغیز کو نہ چھوڑو تو یہ اچھا ہوتا کتنا اچھا ہوتا کہ تم کو نہ چھوڑتی میرا مشورہ اتا امورو رسول اللہ بخاری کے الفاظ اتا امورو رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کیا مجھے حکم دے رہے ہیں یہ آپ کا حکم ہے کہ میں مغیز کو نہ چھوڑوں یعنی آپ کی دو حیثیتیں ایک محمد ابن عبد کی ایک محمد رسول اللہ کی میں اس کا ترجمہ یہ کر سکتا ہوں اتا امرون یا رسول اللہ آپ یہ جو حکم مجھے دے رہے ہیں یہ جو آپ مجھ سے مجھ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یہ محمد ابن عبداللہ کی زبان بول رہی ہے یا محمد رسول اللہ کی زبان بول رہی ہے آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے مجھے حکم دے رہے ہیں کیا ہے یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ تو اللہ کے رضبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو کہنے لگے اللہ کے بریرہ میں حکم نہیں دے رہا ہوں یہ محمد ابن عبداللہ من بشر انسان ہونے کے ناتے سے میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں تم مان بھی سکتی ہو ٹھمرا بھی سکتی ہو یہ تمہاری مرضی کی بات ہے یہ میرا مشورہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں تو حضرت بریرہ کے جو الفاظ تھے وہ امام بخاری نقل کرتے بخاری کے اندر حضرت بریرہ نے کیا کہا فلاح مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے مشورے کی یا زبانے دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیے نہیں مانتی میں آپ کا مشورہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو کافر ہوگی. تو میری, میری, میرا مشورہ نہیں مانا آج تو اگر کوئی تھوڑا سا عہدہ کسی کو مل جائے یا تھوڑی سی کوئی اس کو ڈگری یا پوسٹ مل جائے اور چند لوگوں میں بیٹھا ہو اور اس کی بات اگر گرا دی جائے بری محفل میں تم نے میرا مشورہ ٹھکرا دیا جبکہ مشورے کے اندر یہ اتھارٹی نہیں ہوتی ہے کہ رسول صلیم نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی ضرورت نہیں مجھے آپ کا مشورہ ماننے کی میں وہی کروں گی جو میں جو شریعت مجھے اجازت دے رہی ہے یہ اجازت ہے شریعت کی طرف سے اور مجھے وہی کرنا ہے میں شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے نہیں جا رہی ہوں حضرت عبداللہ ابن حضرت ہیں. صحیح بخاری کی الفاظ ہیں کہ انہوں نے ظہر کی نماز پانچ رقط پڑھا دیب آدم عالم. سلام پھیرنے کے بعد صاحب نے کہا اللہ کے کی رسول کیا ظہر کی نماز بڑھا دی گئی سلام کیا نماز بڑھا دی گئی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرمات کیا بات ہے نہ نماز تو گڑائی گئی نہ بڑھائی گئی اگر دی گئی ہوتی تو میں پہلے بتلا دیتا اور بڑھا دی جاتی تو میں پہلے میں اس کی اطلاع دے دیتا نہ گھٹائی گئی نہ بڑھائی گئی کیا بات ہے قالو صلح صلح. قالو جمع مذکر غائب پسے یہ بتلا رہا ہے کہ ایک نے نہیں بلکہ کئی صاحبہ نے کہا کہ آپ نے تو پانچ رکعت پڑھا دی ایک ہی نہیں بول ر سلام پھیر چکے تھے صرف آپ نے دو سجدے کیے سجدے اور سجدے ساؤ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ان نمانا بشر کماتن پیدا نشی تو الفاظ میں بھی ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہوں. انسا کما انسا ہونا میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو فضان جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو محمد ابن عبداللہ بھولے تھے محمد الرسول اللہ نہیں بھولے تھے محمد الرسول اللہ کا مطلب آپ نے وہ پانچ رکاتے جو پڑھائی تھی وہ رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے سے آپ بھول گئے تھے اس لیے بھول چوک کی وجہ سے آپ نے پانچ رکاتے پڑھا دی ہیں وہ پانچ رکاتے نہیں ہے آپ نے رسول ہونے کی حیثیت سے چار ہی دی محمد کی حیثیت سے آپ پانچ دے گئے تھے بھول چھوک کی وجہ سے اس لیے وہ نہیں لی جائے گی جو آپ نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے پڑھائی تھی بلکہ وہ لی جائیں گی جو محمد رسول اللہ کی حیثیت سے برقرار ہیں اس حدیث کو سامنے رکھیے تو کتنے مسئلے نکلتے ہیں آپ نے پانچ رکھاتے ہیں پڑھائیں پہلا مسئلہ تو یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیر نہیں تھا. اتنے قریب کا علم نہیں کہ میں چار پڑھا ہوں ہے تو بلیوں کا ہوتا ہوتا تھا. ہمارے بریلی کے شاید لوگوں نے پوچھا تغیر کے بعد یہ کیا بات تھی یہ دور دور کس کو کر رہے تھے بریلی سے اتنی دور نظرا میں کتا گا اس کو بتا رہے اچھا ان کی فیوریٹ گزہ تھی ہمارے حضرت صاحب کی بہت فیور تھی ان کی چاول کی اوپر سادہ چاول کے چا، گھی اور اس کے اوپر شکر چینی یہ ملا کر وہ کھایا کرتے تھے ان کی بیوی نے رات میں کیا کیا دسترخان لگایا گھی اور چاول گھی اور چینی یہ نیچے رکھ دیا پلیٹ پر اور اوپر سے چاول ڈال دیا اور را... دسترخان پہ دیا یہ آپ خائیے, میں پانی لے کے جب تک وہ پانی لے کے آئی کا آپ نے شروع نہیں کیا کبھی ماروں گا تھپڑ پاگل گئیں گے مجھے چاول صرف زیادہ چاول ارے گھی اور چینی دلاؤ اچھا کل تو آپ تقریر کر رہے تھے اور بریلی کے اسٹیج پر بیٹھ کر کھانے کابا کا کتا بھگا رہے تھے بریلی سے کھانے کابا کا کتا آپ کو دکھائی دے رہا تھا اور آپ آپ بھگا رہے تھے اور آج آپ کا یہ حال ہے کہ اس پلیٹ کے نیچے اس چاول کے نیچے جو نقصان کوئی نہیں جانتا مسئلہ غیر نہیں تھا دوسرا مسئلہ یہ نکلتا کہ آپ بھی ایک انسان تھے ان نمانا بشر انسان تھے اور انسان ہونے کے ناطے سے بھول چوک بھی ہوتی تھی بھول چوک بھی ہوتی تھی اور تیسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اگر نماز تین رکعت یا پانچ رکعت پڑھا دی جائے اور کوئی مقتدی بعد میں سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ کو بتائے اطلاع دے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ صرف سجدے سہو سے کام چل جاتا ہے اگر نماز میں کمی رہ گئی تو اس رکعت کو پورا کر لیا جائے بعد میں سجتے سہو کر لیا جائے سجدہ کی ہی ضرورت ہے اور دوسری چیز کی نماز باطل ہو گئی اور بعد میں اس کو دہرائیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کئی مسئلے سدیش کی حدیث وزاد کر رہی ہے تو اللہ کے نبی کی حیثیت محمد کی حیثیت ہے اور رسول کی حیثیت تو یہ کہ ماتا کمر رسول فحضو, جو کچھ بھی تمہیں رسول دے وہ لے لو چاہے وہ تمہاری مرضی کے موافق ہو چاہے وہ تمہاری مرضی کے غیر موافق ہو مطابق ہو یا غیر مطابق ہو وہ تمہیں ہر حال میں لینا پڑے گا ہر حال میں لینا پڑے گا فلاں کا لایو من اے رسول تیرے رب کی قسم یہ دنیا والے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو حکم نہ مان لیں آپ کو فیصل نہ مان لیں اور آپ جو فیصلہ کر دیں اس کو بلا چو چرا تسلیم نہ کر لیں سو ملا جدوج آپ کے فیصلے کے بعد ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے ان کے دل میں کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے وہ یوسلمو تسلیمہ جب تک کہ پوری طریقے اس کو تسلیم نہیں کریں گے یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے یہ مومن نہیں ہو سکتے وہ یوسلو یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے صاحب کا پوری طریقے سے تسلیم کر لیں یہ رسول کی ایسیت. آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو آپ, کی سنت سنت قولی آپ نے کہا تو نہیں ہوگا لیکن کر کے دکھلایا ہوگا یا آپ نے نہ تو کرنے کا حکم دیا نہ کر کے دکھلایا لیکن کسی کرنے والے کو کرتے ہوئے دیکھا صحابی کو اور آپ نے اس کو منع نہ کیا میرے بھائیوں ذرا کے تعلق دلیل بھی سنتے چلیے اور یہ میری تقریر بھی ریکارڈ ہو رہی ہے زردے کی حکم اور وہ ماننا پڑے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارا امام کہے غیر علیہم تو تم بھی زور سے کہو آمین فرشتے بھی آمین بولتے ہیں آپ کیمین فرشتوں کی امین سے اگر موافقت کر گئی تو اللہ اس کا بدلہ یہ دے گا اللہ اس کا انعام یہ دے گا غفیر لہو ما تقدم من تقدمہ اب تک تم نے جتنے گناہ کیے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا سہیرہ کبھی را گناہ فکر تو معاف نہیں ہوں گے اللہ تمہارے سارے گناہ دیکھیے زور سے آمین بولنے والی اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں جب تمہارا فرشتے بھی آمین بولتے ہیں اور اس کا موافقت کر دے گا سارے گناہ تصور کیجئے آمین کی فضیلت کیا ہے اور آج ہم سے کہتے ہیں لوگ اتنی زور سے بولو کہ بغل والا اب تو بغل والا بھی نہیں سن پاتا ہے بگل والا بھی نہیں سن پاتا ہے اور ہمارے یو پی میں جاؤ اور خاص طور سے وغیرہ میں جاؤ تو مسجدیں دھل جاتی ہیں تو آمین بولا میری نماز خراب کر دی اور ہم کو تو ایک آدمی ایسے بک یہ کس سور نے آمین کہا ایسے بھی ہمارے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں آمین جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سننا چاہیے ہُک اللہ کے نبی کا کوئی نماز نہیں لا صلاتہ. کوئی نماز نہیں جب تک کہ وہ اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے لا صلاتہ. حکم ہے. نہ پڑھ لے اس کی نماز نہیں یعنی حکم دیر اللہ کے نبی پڑھو نہ پڑھو گے تو نماز ہی نہیں اور ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری نماز اللہ کے قبول ہو تو اس کا ملب پڑھو یہ بھی قولی حدیث ہے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا پڑے گا رسول جو رسول دے جو رسول دے وہ لے لو پہلی حدیث البانی نے اس حادیز کو صحیح قرار دیا ہے نومان اپنے بشیر فرماتے کان رسول اللہ صلیف بھی اللہ, اللہ کے رسول ہماری سبوں کو برابر کرتے تھے اور کانا جب پہلے پہ آ جائے تو continue, regular, یعنی آپ نے کوئی نماز کو ہوئے نہیں تو مولوی پہ بیٹھا کوئی قبضہ نہ الا اللہ اس نے کہا اللہ اکبر کوئی ایک بالشت کھڑا ہے کوئی ایک فٹ دور کھڑا ہوا ہے یہ فیل ہے اللہ کے رسول کا عمل ہے اللہ کے رسول کا اور حضرت نعمان اتنے بشیر کہتے ہیں جب ہم بالکل سیدھے ہو جاتے جب ہماری بالکل درست ہو جاتی کب برا؟ تب اللہ کبھی آپ فرماتے تھے اپنی سفوں کو درست کر لو اللہ ہم تم پر رحم فرمائے کبھی آپ کہتے تھے, اپنی سفوں کو درست کر لو جگہ باقی نہ چھوڑو جو سفوں کے درمیان جگہ باقی چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں منافقت پیدا کر دے گا میرے بھائی تصور کیجیے کی بھی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور جو ہمارے بھائی سے کٹے ہوئے اللہ تعالی ان کو بھی جڑنے کی توفیق ادا فرمائے ایک تقریری حدیث حکم تو نہیں دیا اور کر کے بھی نہیں دکھایا لیکن کسی کرتے کرنے والے کو دیکھا تو آپ نے منع نہیں کیا کی ہے را رسول اللہ, صلی اللہ, وسلم. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا صبح کی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب وہ اٹھا اور دو رکھا پڑھنے لگا آپ نے فجر کی فرض نماز پڑھائی اس نے آپ کے پیچھے پڑھی اور نماز جب آپ نے سلام پھرا سلام علیکم کی نماز پڑھا چکی وہ رکاتے بلاؤ تو صبح کی نماز تو دو رکاطی یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے دو, سنت ہیں دو فرض ہیں تو تم نے فرض نماز میرے پیچھے پڑھ لی تھی اور فرض نماز کے بعد جب کوئی نماز نہیں تو تم نے میرے پیچھے جو فرض نماز پڑھی ہے اس کے بعد میں یہ تم نے کونسی نماز پڑھی ہے تو وہ کیا کہنے لگا اے اللہ کی نبی جب میں مسجد میں داخل ہوا تو جماعت کا میں جماعت میں شریک ہو گیا اور فجر کی فرض نماز سے پہلے جو دو سنتیں پڑھی جاتی تھی وہ نہیں پڑھ سکا تھا وہ میں نہیں پڑھ سکا تھا کسی ضروری کام میں لگ گیا تھا مسجد میں آیا جماعت کھڑی تھی آپ مسلح امامت میں نماز پڑھا رہے تھے میں بھی جماعت میں شریک ہو گیا اور میں نے پیچھے سنتیں نہیں پڑھی میں نے سنتیں نہ پڑھی جب آپ نے شریک ہو گیا جب آپ نے سلام پھیر دیا فصل تو تو میں نے آپ کی نماز پڑھانے کے بعد اب میں نے وہ سنتیں پڑھ لی فسکتہ رسول اللہ جب اس کا یہ جواب آیا تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اگر اس کا یہ طریقہ غلط ہوتا تو آپ کہتے آئندہ ایسا نہ کرنا خبردار ہوشیار آئندہ ایسا نہ کرنا آپ خاموش ہو گئے اور نبی کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام غلط نہیں ہے یہ کام ناجائز نہیں ہے ہاں ہر آدمی عبادت نہ بنائے اور جان بوجھ کر سنتوں کو فرض نماز کے بعد نہ پڑھے یادی سامنے ہے تو کتنے مسئلے حدیث سے نکل رہے ہیں راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد دو رکا سنتیں پڑھ رہا ہے جب آپ نماز پڑھا چکے سلام دونوں طرف پھیر چکے تب آپ مقتدیوں کی طرف چہرہ کرتے ہوں گے اگر چہرہ نہ کیا تو آپ نے دیکھا کیسے کہ وہ آدمی دو رکھا سنتیں پڑھ رہا ہے پہلا مسئلہ یہ کہ فرض نماز کے بعد آپ چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لیا کرتے تھے اور دوسرا اس حدیث سے مسئلہ یہ نکلتا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا اگر علم غیب ہوتا تو آپ اس سے سوال ہی نہیں کرتے کہ یہ تو نے کون سی نماز پڑھی تو خود سمجھ جاتے سوال ہی نہیں کرتے نبی کو اتنے قریب آدمی کی سنتوں کا علم نہیں کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے ہائے ہماری تباہی و بربادی کا حال کہ ہم نے تو ان لوگوں کو جن کو پیشاب پیخانہ کرنے کی بھی تمیز نہیں ان کو ہم نل میں غیب کے ٹھیکے دے رکھے ہیں ہم نے ان لوگوں کو سوپ رکھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں یہ تو نے دو رکاتیں پڑھی کون سی رکاط ہے اب وہ آدمی جواب دیتا ہے اے اللہ کے نبی میں فرض نماز سے پہلے سنتے نہیں پڑھ سکا تھا وہ میں نے اب پڑھی ہیں یعنی تیسرا مسئلہ یہ کہ فرض نماز ہوتی تھی تو صحابہ بھی جماعت میں شریک ہو جایا کرتے تھے صحابہ بھی فرض نماز کے ہوتے ہوئے پیچھے سنتیں نہ پڑھا کرتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ فرض نماز کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری نماز نہیں ہے اور پھر نبی کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے یہ مسئلہ بھی نکلا اگر جماعت کھڑی ہے تو فرض نماز فجر ہی کی کیوں نہ ہو اس کے پیچھے لوگ جو سنتیں پڑھنے کا ماحول ہے وہ بالکل غلط ہے سراسر وہ بدعت ہے نہیں ہونا چاہیے ہاں جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے سنتیں وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے میرے بھائیوں یہ مسائلہ میں نکل رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ نے ان کو رسول بنایا اور جو چیز وہ تمہیں دے رہے ہیں وہ چیز کو تم لے لو چاہے قولی ہو چاہے فیلی ہو چاہے تقریری ہو ہر حال میں ہمیں اور آپ کو وہ سنت پر عمل کرنا ہے ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے طریقے پر چلنا ہے آج ہم نے شاید کہیں بتایا تھا کہ ڈاکٹر امبیڈکر جیسا انسان قرآن پڑھتا ہے حدیثوں کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کی سمجھ میں اسلام آ گیا. لیکن ہماری سمجھ میں اسلام نہیں आ رہا ہے ہماری سمجھ میں اسلام نہیں آ रहा ہے فرقے بازیوں میں آج ہم ہیں اور جبکہ چاروں امام زندگی کے ان تمام چیزوں سے منا, کر, منا کر گئے چاروں اماموں میں سے کوئی امام ایسا نہیں کی جس نے یہ نہ کہا ہو کہ جب صحیح ولا تو, ولا شافی ولا ولا سوری تو میری تقلید مت کرنا امام مالک کی مت کرنا شافی کی مت کرنا امام اور سوری کی تقلید مت کرنا بلکہ تم یہ سارے مسائل نے عام لوگ اپنی برات کا اظہار کر گئے اس لیے میں ان کو بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ میرے پیارے ساتھیوں ہماری جماعت ہی کا ایک حصہ تھے اور اسی جماعت کا حصہ تھے جس کی جنتی ہونے کی بشارت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ لوگ کہتے نہیں میری بات ہی پتھر کی لکیر ہے اور جو میں دے رہا ہوں اسی کو لے لینا اگر یہ ان کے الفاظ نکلتے تو ضرور ہم ان کے اوپر کوئی فتبہ لگاتے لیکن کوئی آدمی بہت, بہت, بہت صفائی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بات اگر قرآن و حدیث میں مل جائے تو لے لینا اور نہیں تو میری بات کو ٹھکرا دینا میری بات کو چھوڑ دینا اسی عمل کرنا جو قرآن نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہر حدیث مسلمان ہو سکتا ہے آپ کہ ہمارے لکھنؤ میں آ کے دیکھیے آپ کوہ کے دیکھے کہ کافر پتا چل جائے گا مسلمان تو آج کادیانی بھی شیعہ بی چکلالوی بھی, بھی سارے فرقے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر میں بھی مسلمان ہوں ارے مسلمان تو ہیں لیکن ہماری ایک پہچان ہے وہ پہچان یہ کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو صرف قرآن پر اور جناب محمد رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرتے ہیں اس لیے کہ یہی دو چیزیں ہیں ہماری ہمارے لیے اور قرآن بھی حدیث اب آپ یہ سوال نہ کریں ملک صاحب اہل حدیث ہیں تو آپ اپنا نام رکھنا چاہیے اہل قرآن حدیث قرآن و حدیث جب دونوں کو مانتے ہو تو آپ قرآن و حدیث یہ ہاں ایک صحابہ ان سے سوال کیا تو کہہ لگے میں سنڈر، منزور، کالونی، گجر، وہ کہتے کہ ہم تو اہل صحیح حدیث ہیں یعنی صحیح حدیثوں پر ہم عمل کرتے ہیں موضوع پر ہم عمل نہیں کرتے اس لیے ہم اہل صحیح حدیث ہیں چارے کسی مدرسے میں پڑھے تو ہے نہیں اس لیے وہ جو چاہے گیا کو حدیث کہتے ہیں حدیث صحیح حدیث حدیث ہوتی ہی کہاں ہے موضوع حدیث حدیث ہوتی ہی کہاں ہے وہ تو مجبوری میں ہم کو حدیث اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک کلو دودھ کے اندر اگر آپ دو سو کلو دو سو گرام پانی ملا دیں تو مجبوری ہے ہماری اس پانی کو دودھ کہنے پر مجبور ہے وہ پانی پانی ہے وہ دودھ نہیں ہے لیکن اس دو پانی کو دودھ میں ملا دیا گیا اس لیے مجبور ہے ہم اس پانی کو دودھ کہنے پر جب محدثین نے اسی طریقے سے ان کو الگ کر دیا کہ یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا یہ اللہ کے رسول کی طرف الزام ہے جب الگ کر دیا تو پھر وہ حدیث رہ کہا گئی ہے وہ تو موضوع ہے وہ تو من ہے وہ تو ضعیف ہے حدیث کہتے ہی اسی کو ہیں جو بالکل صحیح ہو اور حدیث رب کے قرآن کو بھی کہتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے سب سے بہترین حدیث اتاری ہے یعنی اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے اللہ نے سب سے بہترین حدیث اتاری ہے یعنی قرآن اور ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا تمام لاؤ گے اللہ نے کتاب پر تم ایمان لاؤ گے یعنی قرآن تو حدیث ہے ہی اور اللہ کے رسول اختار خطبے میں کہتے تھے اللہ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے جب اللہ کی کتاب حدیث ہوئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و اعمال بھی حدیث ہیں تو اہل حدیث کا مطلب یہ ہوا صرف اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے والا تیسری چیز کے لیے ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں شوق سے لاؤ کسوٹی وہی رب کا قران ہے محمد رسول اللہ کا فرمان ہے ہمارے یہاں جانچ ہوگی ہمارے یہاں پرتال ہوگی ہمارے یہاں چیکنگ ہوگی اگر رب کی کتاب نے اس کو پاس کر دیا محمد رسول اللہ کے فرمان نے اس کو پاس پاس کر دیا تو اس امام اور اس بزرگ کی بات کو ہم بھی پاس کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر میرے نبی, نے, میرے نبی کی حدیثوں نے اور رب کے قرآن نے اس کو پاس نہ کیا پھر دنیا کی کتنی بڑی اور کتنی اونچی شخصیت تو وہ ہمارے یہاں اسلام کا حصہ نہیں پا سکتی ہے ہمارے یہاں وہ اسلام کا حصہ نہیں پا سکتی ہے میرے پیارے ساتھی اسلام ان دونوں ہی چیزوں میں منحصر ہے بس قرآن اور حدیث اور یہی آسان ہیں ہمارے ہمارے ہم علم علم علم میری سمجھ میں نہیں آتا مہاتما گاندھی نے قرآن کو جب پڑھا تھا انڈیا کے اندر تو ست اور اہمسا ہندی کی کتابی اور لکھ گیا کہ اگر قرآن کی تعلیمات ہندوستان کے اندر نافذ کر دی جائے کو ہندوستان کو خون و خرابے سے بچایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے قانون کو اگر ہندوستان میں نافذ کر دیا جائے تو ہندوستان خون و خرابے سے بچ جائے گا۔ یعنی یہ قران مہاتما گاندھی کی سمجھ میں اگیا، امبیڈکر کی سمجھ میں اگیا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے ایک ایک کتاب ہے ہندو کی مزرائی کا مسئلہ بیان کر دیتا ہوں اس کا۔ اس میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے۔ سختی دیکھیں کتنی سختی کہ کرنا ضروری ہے Puja کے لیے۔ ہوں ضروری ہے اور جس نے سنیا نہ کی وہ پاپی اور ہو کر مرے گا اب کس کو کہتے ہیں؟ صبح اور شام تو میں کرنا پڑے گی اور میں کتنا خرچہ سولہ چمچے دیسی گھی وہ بھی گائے کا بھینس کا بکری کا نہیں چلے گا سولہ چمچے دیشی گھی ایک تولا کستوری جافران اور ایک ناریل کا गोला اور پستہ بادام اخروٹ ہم وزن سو سو گرام اس کے علاوہ بیس چیزیں اور ہیں جو میرے ذہن میں نہیں ہیں یہ ساری چیزیں صبح اور شام کو بھی اتنی ہی یہ پوجا میں آگ میں ہون کرنا پڑے گی آگ میں جلانا پڑے گی اور یہ امیر و غریب سب کو کرنا پڑے گی اور اگر کسی نے یہ کام نہ کیا تو وہ دھرمی اور پاپی ہو کر مرے گا نر جہنمی نمی ہو کر مرے گا آپ یہاں سے اندازہ لگائیے سولہ چمچے دیشی گھی کم سے کم ڈیڑھ سو گرام ہی گھی مان لو تو بیس پچیس روپئے کا تو ہوگا ہی ایک ناریل کا گولا لے لیجیے آپ ایک ناریل کا گولا چلو بیس پچیس روپئے کا یہ بھی مان لیجیے آپ ایک تولا کستوری جعفران ایک تولہ اور ڈپلی ہوگی تو پوجا بھی ڈپلیکیٹ مانی جائے گی اوریجنل اوریجنل کہاں ملے گی چلو مل بھی گئی تو اس کی قیمت کتنی ہوگی چلو پچاس روپئے ہی مان لو ایک ہزار سے کم نہیں آئے گی میں مشورے کی کرتے سب سے کم. پچاس روپے سو گرام بادام پستہ اخروٹ اور کم اتنا صبح اور اتنا شام یعنی پانچ سو روپیہ اس آگ اگنی کے ہون کرو اگنی میں جلاؤ پھوکو تب تم سوگی جنتی ہو کر مرو گے ورنہ پاپی ہو شام کو بھی ہی یہ پوجا میں آگ میں ہون کرنا پڑے گی آگ میں جلانا پڑے گی اور یہ امیر غریب سب کو کرنا پڑے گی اور اگر کسی نے یہ کام نہ کیا تو وہ پاپی ہو کر مرے گا نر کیے جہنمی ہو کر مرے گا اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے سولہ چمچے دیشی گھی کم سے کم ڈیڑھ سو گرام ہی گھی مان لو تو بیس پچیس روپے کا تو ہو ہی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 سو گرام بادام پستہ اخروٹ اور بیس چیزیں اس کے علاوہ کل ملا کے کم سے کم دو سو ڈھائی سو روپئے سے کم اتنا صبح اور اتنا شام یعنی پانچ سو روپیہ اس آگ اگنی کے ہون کرو اگنی میں جلاؤ پھوکو تب تم سوگی جنتی ہو کر مرو ورنہ پاپی ہو کر مر رہے ہو اور یہ رکشا چلانے والے کو بھی ہریجن کو بھی چوار ہر کسی کو کرنا پڑے گا ورنہ پاپی ہو رہا ہے اب بتاؤ رکشا چلانے لکڑیاں اکٹھی کر کر کے جنگل سے لانے والا آدمی کرے یہاں سکتے ہیں ہندو دھرم کے اندر کوئی گریب آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے یہ ہندو بھائیوں کا دھرم وہ گریبوں کے لیے جنت ہے ہی نہیں امیر ہی ہوگا پانچ سو روپئے روز خرچ کرے گا تبھی وہ جنت کے اندر جائے گا اور عیسائیوں میں آگے دیکھ لو بائبل وال نمبر فائیو میں جو تیرے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو اس کو بایاں اور بائیں گال پہ تھپڑ مارے تو, تو اس کو دایا گال پیش کر دے آئی یوشو والو تم اس سے بدلہ نہ لینا دہلی میں لاجپت نگر ایک علاقہ جب میں وہاں بائبل سے کوئی چیز نوٹ کرنے کے لیے گیا پڑھتا تھا ریاض ال میں نے سوچا ایک لکھوں اسلام میں, میں ضرورت پڑ گئی تھی تو میں لکھنے کے لیے جب وہاں حوالہ لینے گیا تو ایک لڑکی وہاں لڑکیاں ہی کام کرتی ایکسکیوز می کو کیا چاہیے میں نے کہا بائبل اٹھا کے لائی اب وہ لگی یہی کہنے کی محمد صاحب کام دیکھو تلوار چلائی یہ کیا وہ کیا ہمارے میں نے کہا یار تو جانا مجھے پڑھنے دے کہنے لگی کیا پڑھنے گیا آپ بتائیے نا محمد صاحب کے اخلاق میں اور اس میں دیکھیے کتنا فرق ہے جو دائیں گال پہ تھپڑ مارے اس کو بائیں گال پیش کر دو بائیں پہ مارے دائیں گال پیش کر دو اور تمہارا قرآن کیا کہتا ہے بدلہ لینے میں زندگی ہے اور فل سے حیات بدلہ لینے میں زندگی ہے بتائیے وہ تعلیم اچھی ہے یہ میں نے کہا بھائی مجھے پڑھنے دو نا میں حوالہ نوٹ کرنے آیا میں جاؤں تو بات کرنا پہلے مجھے اس بات کا جواب دو میں نے کہا کیا ہے تمہارے مذہب کی تعلیم جو دائیں گال پہ تھپڑ مارے وہ بائیں دے دو بائیں پہ مارے تو پیش کر دو میں نے تو رہو نہیں نہیں پٹتے کیوں وہ اپنے آپ اخلاق سے تمہارے متاثر ہو جائے گا میں نے کہا آپ کی بہنیں کتنی ہیں کہنے لگی چار بہنیں ہیں ہماری میں نے کہا اگر تمہاری کوئی ایک بہن لے کے بھاگ جائے تو تم دوسری بھی دے دو گی شاید وہ سب تمہارے دو بھائی اگر ایک کوئی قتل کر دے تم اپنا دوسرا بھی دے دو گی تمہارے دو تین مکان ہے تو تم ایک کو اگر کوئی قبضہ کر لے تو تم دوسرا بھی دے دو گی تم کہاں جاؤ گی وہ گئی اپنے باس کے پاس کہنے لگی بڑا خطرناک آدمی وہ نہیں سمجھا ایسی بولی یہ اچھی ہے ہمارے لڑکیوں کو لگا دیا گیا کسی طریقے سے ان کو عیسائی مشنری ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں کے گھروں میں گھوسا گیا اور, اور, اور, اور لالچ دیا جا رہا ہے اور بستیوں کی بستیوں پر عیسائیت کے جھنڈے لہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ عیسائیت ہے کہ دائیں کال پہ تھپڑا مارو دو بایا اور بائیں پہ مارو دو بایاں اور آگے لکھا ہے جو تمہارا کرتا لے کر بھاگ جائے تو اس کے ساتھ تم کلو میٹر چلے جاؤ اور وہاں جانے کے بعد دائیں بائیں دیکھو جب کوئی تمہیں نظر نہ آئے تو اس کو اپنا پائجامہ پائجامہ اللہ کے بندے سے پوچھو دائیں بائیں کوئی نظر نہ آئے پائجامہ تو اتار رہا جس کو دے رہا ہو تو اس کو تو نظر آ ہی رہا ہے یہ بائبل کا حال ہے اس کے آگے ہی لکھا ہوا ہے آئے پترس ایشو نے پترس کی نظر میں جیسے ہمارے یہاں جو مقام حضرت کا اللہ کے نبی سب سے پترس کا ہے کہ دولت ہے ساری دولت تم اللہ کی راہ میں لٹا دو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو پترس نے کہا اتنی دولت میں کیسے دوں بڑی محنت سے کمائیے کہا کہ میں صدیق کو دیکھو ساری دولت اٹھا لائے پوچھا اللہ کے نبی نے کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو کہا بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں پترس کہتا میں ساری دولت نہیں دے پاؤں گا ناراض ہو کے جانے لگا تب جیسس نے بلایا عیسا نے ادھر آؤ ڈالا جاتا ہے بہت چھوٹا ہے داخل کرنا چاہو گے تو ہو جائے گ پترس بولے بالکل نہیں کہا نہیں ہائے پترس اس سوئی کے اندر اونٹ تو داخل ہو سکتا ہے یہ تو ممکن ہے لیکن کوئی دولت مند کوئی پیسے والا اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے یہ بالکل ناممکن ہے جب تک تو ساری دولت اللہ کی راہ میں نہیں لٹائے گا تو جنت میں نہیں جائے گا میرے پیارے ساتھیوں یہ دیکھ لیجئے عیسائیت کے اندر امیر جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہندوؤں میں غریب نہیں جا سکتا عیسائیوں میں امیر نہیں جا سکتا آؤ ایک ایسے مذہب کی تلاش کرو اور ان لوگوں کو بتاؤ کہ وہ کون سا مذہب ہے جہاں غریبوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں اور جہاں امیروں کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں ہاں ایک ایسا مذہب تلاش کرو میرے بھائیو اسلام کی بنیات پانچ چیزوں پر ہے بنیاد الاسلام والا خمس شہادت یعنی اللہ الا الا اللہ وان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاه و ادا الزکاۃ والحج وصوم رمضان لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ نماز روزہ حج اور زکوۃ لیکن اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے اور صاحب اہلیت نہیں ہو تو زکوۃ اٹومیٹک تمہاری اوپر سے ہٹا دی گئی ہے اگر استطاعت نہیں ہے تو حج بھی تمہارے اوپر سے ساقط کر دیا گیا ہٹا دیا گیا ہے اب تین چیزیں امیروں کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی اور امیر ساتھ ساتھ سولہ چمچے دیسی گھی ناریل یہ سب خرچ نہ کر لو تب تک پوجا ہی قبول نہیں ہو رہی ہے اور یہاں اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ اگر پانی نہ ملے تو پانچ کلومیٹر دور چلے جاؤ اور پانی تلاش کرو تب وضو بناؤ اگر پانی تمہیں نہیں مل رہا ہے تو مٹی پر تیمم کر لو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو تمہیں میں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں تھوڑا بہت تلاش کرو نہیں ملتا ہے تیم کر لو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو اشارے سے پڑھ لو لیکن پڑھ لو یہ اسلام ہے میرے بھائی اتنی, اتنی سادگی ہے اسلام کے اندر سر نر قرآن قرآن تو آسان کیا گیا ہے یہ کہتے ہیں اٹھارہ 18 پارے اٹھارہ اٹھارہ علم چاہیے آؤ تو صحیح قرآن کو حدیث کو سمجھو دیکھو راستے کیسے نکلتے ہیں اس سے زیادہ آسانیاں اور کہاں ہوں گی اس سے زیادہ اور آسانی کیا ہوگی ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہو گیا کیا ہوا روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیا ارے کیا کر بیٹھے چلو کفارہ کفارت کفارہ کیا ہوتا ہے کہ غلام آزاد کرو غلام زندگی بھر غلامی کرتے ہوئے میں نے گزاری میں غلام میں کہاں سے لاؤں غلام اللہ کے نبی میں غلام غلام آزاد نہیں کر سکتا ارے بھائی غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو ساٹھ روزے رکھو مسلسل پہ در پہ کتنے ساٹھ ایک روزے میں تو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں ساٹھ روزہ میں میں نہیں رکھ پاؤں گا اللہ کے نبی اتنی طاقت بھی نہیں ہے میرے اندر کہا ساٹھ روزہ نہیں رکھتا کہ نہیں رکھ سکتا اللہ کے رسول یہ بھی طاقت نہیں ہے کہا تو کہاٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ کتنے ساٹھ اللہ کے نبی میرا یہ حال ہے صبح مل جائے تو شام کو بھوکا شام کو مل جائے تو صبح فاقے پہ گزرتی اور آپ کہہ رہے ہیں ساٹھ مسکینوں کو یہ تین ہی چیزیں ہیں غلام آزاد کرو یا ساٹھ روزے رکھو یا ساٹھ مسکینوں کو کہتا کہ یہ بھی نہیں کر سکتا یہ بھی نہیں کر سکتا یہ بھی نہیں آپ نے شاہ اپنے بھائی کی مدد کرو جاؤ کچھ چندا وندہ اکٹھا کرو اکٹھا کیا گیا کھجوروں کا اتنا بڑا ٹھوکرا بھر کے آ گیا آپ نے فرمایا لو تمہارے بھائیوں نے یہ مدد کی جاؤ اور اپنے قبیلے میں اپنے گاؤں میں چلے جاؤ اور اس کو اپنے گاؤں کے غریبوں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں آئے اللہ کے نبی پورے گاؤں میں پورے قریے میں پورے محلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں آپ نے فرمایا جا کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا لے تیرے اس سے زیادہ اور کون سا مذہب سنجیدہ ہو سکتا ہے کون سا مذہب آپ کے لیے سکون دے سکتا ہے اور کون سا مذہب آپ کے لیے سادہ ہو سکتا ہے اور کون سی آسانیاں کوس دماظبات کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے ان تمام صورتوں کو ہمیں اور اپ کو سمجھنا ہے اور پھر محمد رسول اللہ کی ہر ہر سنت کو ہمیں اور اپ کو زندہ کرنا ہے 8 وجہ उधर بھی جماعت ہوگی اور ڈیڑھ تو گھنٹے کا راستہ ہے میرے بھائیو مجھے اپ maaf فرمائیں ابھی انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا مولانا دمانوی صاحب کا حکم تھا چلا آیا اللہ رب العالمین ان کا عمر میں کو دراز فرمائے بہت علمی شخص اور ان کی بات کاٹنا میرے بھائیو یہ میرے, میرے میرے لیے مناسب نہیں تھا. چلا آیا میں نے چند باتیں آپ کے سامنے بتائی ہیں مولانا نے میرے ساتھ بہت سی ہمدردیاں کی ہیں بہت اکیلے میں تنہائی میں میری بہت سی اصلاح فرمائی ہے اللہ رب یہ ہمارے بھی استاذ ہیں آپ بھی میرے بھائیوں سے سیکھیے اور عزت کیجیے اللہ رب العالمی ہمیں علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علماء کے علم سے مستفید ہونے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کا شدائی بنائے اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے